اروندہ احمدیمان عزوگا نمان آج سپتمبر انیس سو ستر کی ستائیس تاریخ ہے اور دس سے قرآن کریم کا آغاز سورہ ان کی آیت انسٹھ سے ہوتا ہے فور اوور فائیو نائن جو وضو ہمارے سامنے آتا ہے وہ جہاں بے حد اہم ہے اس کے ساتھ ہی اتنا ہی نازک بھی ہے اس لیے یہ بڑے ہی غور کا محتاج ہے سابقہ آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا پرسنل بات سے آگے بڑھ کر بات اسلامی نظام کی آ رہی تھی اور اس نے کہا یہ گیا تھا کہ یہ اقتدار اور اختیار یہ حکومت کا حق یہ در حقیقت ایک امانت ہے یہ ان کے سپرد کرو جو اس امانت کے اہل ہیں اور ان سے کہا گیا تھا جنہیں یہ امانت دی جائے کہ جب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو تو وہ فیصلے عدل کے ساتھ کیا کرو اور عدل کی ڈیفینیشن قرآن نے دی تھی وہ قوانین جو قرآ کریم کے حدود کے اندر رہ کر بنائے جائیں یہ ہے اسلام کا اساتذہ نظام اب اسی سلسلے میں اگلی کڑی ہے یا آمن عطی اللہ و عطی الر و عد منکم سینت ناز تم کی شہ ان سردو اللہ و ان کن تؤمنون بالله مین و آخر کا خیر و احت کا عزیل یہ آیا جلید بنیاد ہے اسلامی حکومت کی اسلامی نظام کی کہا یہ گیا ہے پہلے اس کا رواں ترجمہ عام جو آپ کے سامنے آئے گا اے ایمان والو عطایت کرو اللہ کی اور عطایت کرو رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہوں تم میں سے پھر اگر کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو تنازع ہو ڈفرنس ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف ریفر کرو اور یہی اس چیز کی دلیل ہوگی کہ تمہیں خدا اور آفرت پر ایمان ہے تم دیکھو گے کہ اس سے نہایت حسین نظام قائم ہوگا جو انجام کار تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگی عقائد کرو اللہ کی اور عطایت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تاہد امر اب یہاں بظاہر دو عطایتیں نظر آتی ہیں اللہ کی عطایت اور اللہ کے رسول کی عتات اور تیسری بل کی عتات اس میں آ رہی ہے پلن امر جو ہیں ان کی بھی عقائت ان کی عقائد کے متعلق بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ جو جنہیں صاحب امر قرار دے رسوم تو وہ ان کے ماچا ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر یہ دو عطایتیں تو سامنے رہ جاتی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو احریک کی زبان پہ ہمارے یہاں اللہ اور رسول کا حکم اللہ اور رسول کی عقائد بڑی بنیادی چیز ہے نبی رسم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے آپ نے ایک نظام قائم کیا اس نظام کی بنیاد یہ تھی کہ وہ ملم جہتم با انض اللہ کا عزائے کا حمول کا خر پانچ بٹا شوالی وہ آج جو کئی بار سامنے آ ہے اور اصل اور بنیاد ہے اسلامی نظام کی لوگ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے فیصلے نہیں کرتے انہیں کو قاخر کہا جاتا ہے یعنی کافر اور مومن کی حد امتیاز یہی ہے کہ ماں انضل اللہ کے مطابق حکومت قائم کی جائے فیصلے قائم دیے جائیں تو یہ ایمان ہے ایسا کرنے والے مومن ہیں اور جہاں ایسا نہ کیا جائے وہ کفر ہے اب یہ ہے بنیاد ان اللہ ان حکم و الا اللہ پرانے میں بے شمال مقامات پاس یہ ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے جسے ہم کہتے ہیں لا الا اللہ یہ الوحیت جسے ہم معبودیت کا ترجمہ دے دیتے ہیں پوجنے کے لائق یہ پوجنے کی بات نہیں ہے اس کے معنی بھی صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہی کے ہیں یہ وہی حق حکومت کی بات ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن کریم کی روح سے اس, کا, اس کے معنی معصومیت کے ہیں معدود جسے ہم کہتے ہیں وہ حاکم ہے یہاں حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے لیکن خدا تو ایک غیر مری حقیقت ہے آنکھوں کے سامنے نہیں سامنے آتا نہیں دکھائی نہیں دیتا اب یہ چیز کہ وہ حکومت کس طرح سے وہ کرے گا? ہم اس کی معصومیت اختیار کس طرح سے کریں تو اس کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ ماں انض ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے یہ ہمارا ضابطہ ایک قوانین اس کی عطایت اگر کی جائے تو وہ خدا کی عطایت ہو جائے گی جسے آپ حکومت کی عتایت کہتے ہیں حکومت کے قانون کی عطایت ہوتی ہے وہ <tweep> جو اشخاص کا زمانہ تھا شخصی حکومتیں جسے ہم کہتے ہیں جنیا ڈکسر کی حکومت اس میں تو ٹھیک ہے ایک سخت فیصلے کی عطایت کی جاتی تھی لیکن جہاں کہیں قانونی حکومت ہوگی تو حکومت کی عتائت کے معنی ہوں گے حکومت کے قوانین کی حفاظت اسی اعتبار سے خدا کی عقائد جو ہے وہ ایک سختی بادشاہ کی عقائد کی طرح نہیں ہے کہ جس معاملے کے متعلق اس نے جو حکم دے دیا اس کی عقائد کی اس نے جو بھی احکام دینے تھے وہ قوانین کی شکل میں پرانے کریم کے اندر منزمد ہیں یہ کیا ہو رہا ہے انت? بہت دور کرے گے اصل یہ ہے کہ حکم اور قانون میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حکم ہر آن بدلتا رہتا ہے اور وہی حکم اگر غیر متبدل ہو جائے وہ قانون ہو جاتا ہے اس میں ایک امن کی صورت ہو جاتی ہے ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ فنام و کا یہ فیصلہ یہ حکم ہے یہ قانون ہے اگر ایسا کیا گیا تو اس کے متعلق یہ ہوگا اور یہ بدلہ نہیں جائے گا تو یوں کہ, یہ کہ خدا کے احکام جن کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا نام ودر کر مات اللہ کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو غیر متبدل احکام قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کبھی یہ اور کبھی وہ بلکہ یہ کہ ہمیشہ یہ قانون بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے ساتھ آلویز کی شرط ہو وہ جو میں کبھی کہا جاتا ہوں سائنس کے اندر جو ڈیفینیشن آپ کے یہاں لاؤ کی ہے وہ, وہ یہی ہے کہ اف یعنی اگر ایسا ہو دین تو پھر ایسا ہوگا آلویز ہمیشہ ایسا ہی ہوگا تو یہ جو چیز تھی قرآن نے کہی کہ نام بدلا مات اللہ اس نے ان احکام یا خدا کے فیصلوں کو قانون کا درجہ دے دیا اور اس کے بعد جب پھر یہ آخری کتاب آ گئی تو یہ ہمیشہ تک کے لیے قانون بن گیا تو خدا کی عدایت خدا کے قوانین کی عطایت ہو گئی جو اس کتاب کے اندر منتظر اور محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے مکمل اتمم تو لگوں سمت وہی دوسری جگہ جو ہے اور پھر غیر متبدل اور محفوظ ہمیشہ کے لیے قانون کی حیثیت لیے ہوئے لیکن قانون کو پھر کتاب کے اندر ہوتا ہے یہ بھی بات سمجھ تو آنے والی دیکھی جانے والی ہے لیکن کتاب کے الفاظ یا نقوش و حروف اپنے آپ کو خود تو نافذ نہیں کر سکتے قانون کو تو نافذ کیا جاتا ہے نافذ کیا جاتا کہ مان یہ ہوتے ہیں کہ اسے پھر منوایا جاتا ہے مانا جاتا ہے والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے مومن کی تو یہی صورت ہے ابھی ابھی آگے یہ ایک آیت آئے گی کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مانا جاتا ہے اس قانون کے ماننے میں مومن اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی کسی قسم کی گرانی محسوس نہیں کرتا وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی جیسے یہ قانون ہے فطرت کا کہ سانس لینے سے زندگی کا بقا ہے اور سانس لینا باہر سے ہم کسی کے خارجی حکم کے تعلق نہیں کرتے بلکہ ہمارا اندر کا تقاضا سانس لینا ہوتا ہے سانس نہ لیا جائے تو, جی تو ہو جاتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے مومن جو قانون کی حکایت کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے زندہ انسان یا ہر زندہ شہر سانس لیتی ہے اس کی عتائت میں اسے کسی قسم کی گرانی نہیں بلکہ گرانی کے حد اسی میں تو اس کی زندگی کا راج من ہوتا ہے لیکن وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں وہ آشرے کے اندر جو قانون کو اس طرح سے نہیں مانتے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو مشرے کے لیے تو ضروری ہے کہ پھر ان لوگوں سے قانون کو منوایا جائے منوائے جانے کے لیے معنی نہیں ہے کہ شروع سے اس سے داد کیا جائے بلکہ کہا جائے کہ اگر تم نے اس مملکت کے اندر رہنا ہے تو پھر اس مملکت کے آئین و قوانین کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہوگی اور یہ تو سیدھی سی بات ہے یہاں تو قرآن اس کو انتخاب کا حق دیتا ہے یہاں تک وہ رضا کی صورت ہے تمہارا جی چاہے اس مملکت میں رہو نہیں جی چاہتا یہاں نہ رہو اور قرآن تو یہاں تک اس معاملے میں رعایت برتتا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد بھی تمہارے ہاں آ جائے اور پناہ چاہے تو اسے پناہ دو پھر اسے قرآن سناؤ کہو کہ یہ ہمارا نظام ہے یہ ہمارے قوانین ہے اس کے ماننے لیے تیار ہو تو تمہاری منگل کا ایک سٹیزن ہو جائے گا اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی حفاظت میں اس کو اس کے معامل تک پہنچاؤ یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ دین میں اترا نہیں ہے لیکن جب کسی نے یہ مان لیا کہ میں اس مملکت کا باشندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں پھر یہ چیز اس سے نہیں چھوڑی جاتی کہ اس مملشت کے قوانین میں سے جس قانون کو وہ چاہے مانیں اور جس کو چاہے نہ مانیں پھر تو اس کے قوانین کو ماننا ہی ہوگا تو ایک کیٹیگری تو مین نیند کی ہو جائے گی کہ جن کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ان کی زندگی کا تقاضا بن جائیں گے وہ قوانین یا جنہیں ہم اقدار کہتے ہیں ویلو جن کو لائف کی کہتے ہیں لیکن اس قسم کے افراد تو رہتے ہی ہیں بنا کر بہر حال کہ جن سے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا خلاف ورزی کرتے ہیں وہ تو مملکت کا تو یہ سریزہ ہے کہ قوانین کی عطایت کرائے تو یہ اطاعت صرف کتاب نہیں کرا سکتی ایک زندہ اتارٹی کی ضرورت ہے جو ان کی اطاعت کرائے یعنی معصومیت تو خدا ہی کی اختیار کی جائے گی اس کے ضابطۂ قانون کی روح سے لیکن ایک نافذ کرنے والی اتارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے یہ دین بنتا ہے اسی طرح سے یہ نظام نہ رہے تو وہ نظم ہو جاتا ہے اپنے اپنے طور پر کسی نے کسی طرح مان لیا کسی نے کسی طرح نہ مانا تو اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی وہ واقع جسے آپ کہتے ہیں سارا کچھ کیا تو نیا سچ بولا کرو جھوٹ نہ بولا کرو بد جانتی نہ کیا کرو رشوت نہ لیا کرو یہ کچھ کرنے کے بعد پھر یہ کہ صاحب سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا توسیع آتاثر کرے آمین اور پھر رشوت لینے والا رشوت لینے لگا वाला بولنے والا جھوٹ بولنے لگا یہ کہنے والا بھی جو جینے آئے کرنے لگا دیوان, یہ بات یہ مذہب ہوتا ہے دین یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے پہلے سوچ لو سمجھ لو دیکھ لو بھاری اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اس میں شہری کو رہنا ہوگا اور پھر یہ اختیار نہیں ہے کہ جس قانون کو جیتا مانا جس کو جیتا نہ مانا اس کے لیے ایک زنڈا اتارٹی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے نیم کا نظام خدا کی معذوری ہے تو اس کی کتاب کی فیصل سے یہ وہ چیز ہوگی کہ جو مان مہانتہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے یہی لوگ ہیں کہ جنہیں کافر کہا جاتا ہے اور اس کتاب کے اندر قانون آئے تو ایک زنڈا اتھارٹی کے جو ان قوانین کی شکایت کرائے اب یہ جو پہلی اتارٹی تھی اسلام میں آئی وہ خود نبی عصم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرانی ایک نظام کی مرکزی ایک اتارٹی اب انہوں نے آپ نے پھر مملکت تو وسیع ہوتی ہے ایک ہی شخص تو ساری مملکت کے امور کے فیصلے نہیں کرتا اسے اپنے افسران ماقاعد مقرر کرنے پڑتے ہیں آج کی سرا ناز کر رہا ہوں یہ جو ہے نیچے مقرر ہوئے ہوئے انہیں عدل امر مین کن کہا جائے جن کے سپرد کیے گئے کچھ کام ایڈمنسٹریشن کے نظام کے انتظام کے اب یہ نظام کی شکل ہمارے سامنے آ گئی حکمر نظام میں تو اتارٹی تک جا کے ہم رک جائیں گے وہ آخری شکل ہوگی قانون بنانے والی پارلیمنٹ اسے کہہ لیجیے آخری شکل اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں جمہوریت ہے کہ اکیاون نے جو رول جو قانون پاس کر دیا مملکت کا وہ آپ کی ممدکت کا قانون آخری بن گیا اس کے اوپر کوئی اور پابندی نہیں ہے نافذ کرنے والا جو ہے وہ اس قانون کو نافذ کرتا چلا جائے گا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر مسلم تبدیلی کرے بہترین نظام جو انسان اس وقت تک سوچ سکتا ہے وہ یہی ہے اسلام کا نظام قرآن کا نظام یا دین جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک قدم آگے چلتا ہے وہ یہ جو کہتا ہے کہ نہ تو مدرسے قانون ساز اس معاملے میں اقتدار مطلق ایکسڈوٹ اتھارٹی کی مالک ہے نہ یہ معلوم کرنے والا کوئی اپنی اختیار سے کام کر سکتا ہے قانون سازی کرنے حق نہیں ہے قوانین دیے گئے ہیں قوانین بنانے کی حدود مقرر کی گئی ہیں جن کا حدود ہے قانون ساز اتارٹی آپ کے ہاں کی بھی وہ کوئی بھی آپ رکھ لیں وہ قوانین کی مقدری قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے بجلی قانون بنا سکتے ہیں تو گویا جہاں آپ کے ہاں کی دنیا کے نظام میں جسے آپ سیکولر کہتے ہیں وہ آخری حد تھی یا آخری اتارٹی تھی دین کے نظام میں وہ آخری اتارٹی نہیں رہتی بلکہ آخری اتارٹی خدا کی کتاب ہوتی ہے اور اسی کو خدا کہا جاتا ہے یعنی خدا کے فیصلے جس پابندی کے تابے جو نظام رہے گا اسے تو آپ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت کہیں گے اس میں جسے آپ کہتے ہیں نا سورنٹی وہ سورنٹی جو ہے وہ یہاں نہ پارلیمنٹ کو حاصل ہوتی ہے نہ کسی ایک شرد کو حاصل ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی مغرب کی ہمارے ہاں تو سلوگن چلتے ہیں کے ساتھ اقتدار جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے مغرب کی نقالی ہے وہاں کا جو جمہوریت کا ڈیموکریسی کا ایک آئین ہے یہ اس کی نقالی ہے وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک فرد کا حق اقتدار جو ہے اس کو چھین وہ کہہ دیا جائے کہ یہ عوام کو حاصل ہے اور اس کی پھر مشینری آپ کے یہاں ڈیموکریسی کی یا جمہوریت کی یہ ہوئی کہ الیکشن کے ذریعے سے عوام اپنے نمائندے کو چنے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کر جو وہ قانون بنا دیں انہیں سمجھا جائے کہ یہ عوام کے قوانین ہیں عوام نے اپنا ہاتھ جو ہے اختیارات جو ہیں یا رقتار جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ بجائے خیر چیز کا در ایک ناقص چیز ہے اور غلط تصور ہے کہ ایک چسو جس کو آپ ایک ووٹ دے دیتے ہیں پھر وہ پانچ سال تک جو وہاں کہتا رہے وہ جو کہو کہ تمہارا کہا ہوا ہے ان کا وہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ تمہارا ہی ترجمان مانا وہاں بیٹھا ہوا خیر یہ دوسری بات ہے میں دلی کے نظام میں کہہ رہا تھا کہ وہاں آخری اتارٹی عوام کو بھی حاصل نہیں ہے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے عموم حکومت انداز آخری اتارٹی سبرنگی وہاں جو ہے وہ خدا کی ہے اور یہ کوئی ذہنی اور عقیدے کی بات نہیں ہے کہ نظری طور پر میں نے مان لیا کہ ہاں اب حقیقی حکومت تو اسی کو حاصل ہے اور پھر اس کے بعد یا ہر مولوی صاحب کا فیصلہ حقی حکومت یا ہر حکومت کا فیصلہ حق حکومت کا ویسے صاحب ہے تو وہ اللہ کا ہی سب کیونکہ میں کہا کرتا ہوں جو مکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو ملکیت خدائی کی چند روزہ میرے پاس امانت ہے اور وہ ساری عمر کے لیے جس کی ملکیت ہے نہ وہ دینے کے لیے آتا ہے نہ یہ دینے کو تیار ہے خود بیچتے ہیں کرایہ بھی اس کا وسیل کرتے ہیں رہ رہے ہیں دوسرے کے دے, دے, دے, دے دیتے ہیں مرنے کے بعد وراثت میں چڑھا جاتا ہے اور چلا جا رہا ہے نسل در نسل اسی طرح سے اور اس کے بعد یہ کسان ہے یہ بدھا کر حقیقت میں یہ معلوم کا سر ہے نیند لینی ایک عقابی چیز نہیں ہے دین ایک کو عمل کے اندر لاتا ہے وہ جب کہتا ہے کہ حق حکومت یا سورینٹی جو ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ تو اس کے معنی اعتقادی چیز نہیں ہے تو ایک عمری چیز ہے اور وہ عملی چیز یہ ہے کہ سورینٹی بھی اپنا اقتدار اپنے قانون کے ذریعے بنواتی ہے قانون خدا نے دے دیا اپنی کتاب کے اندر اب سورانٹی جو ہے وہ اس کتاب کو حاصل ہے نہ ایک فرد کو نہ عوام کو کسی کو اور حاصل نہیں منگ لام یا تم جما اللہ کا ادائے گاہ کا حرون کسر اور ایمان کا تمیز امتیاز یہ ہے لیکن اس کو نافذ کرنے میں بھی ایک اتارٹی کی ضرورت ہے سورینٹی اس اتارٹی کو بھی حاصل نہیں ہوگی آپ کی جمہوریت کی پارلیمان ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو یا ملوکریت ہو تو اس کو بھی یہ حاصل نہیں ہوگی وہ صرف اس کو نافذ کرنے کی اتھارٹی کو ہوگا نویت امکن لڈا ہو رہا قدم نے سب سے پہلے اس مملکت کو قائم فرمایا تو اب یہ جو چیز ہے کہ یہ امجم خدا کی کیسے اختیار کی جائے میں نے ارد کیا ہے کہ بے شمار آیات نے براہ راست کہا ہے کہ حکومت خدا کی بے شمار آیات نے یہ کہا ہے کہ حکومت خدا کی کتاب کی ایسی بات ہے اب اگلی جو چیز ہے کہ نظام کے اندر مملکت کے اندر یہ جو محسولیت ہے خدا کی کتاب کی اس کی عملی شکل کیا ہوگی انفرادی چیز تو ہے نا کہ اپنے اپنے طور پہ یہ کر جائے گی عملی فکر یہ ہوگی کہ یہ نظام قائم کرنے والی آج کی اس سلاح میں اسے حکومت کہیے نظام کہیے ایک نظام ہوگا نظام میں تو بالاخر ایک فائنل اتھارٹی ہوگی آپ کے لیے اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے اس مملکت میں جو نبی کمسن صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قائم فرمائی جسے اسلامی نظام اسلامی حکومت حکومت خدا بندی کچھ کہہ لیجیے اس کی فائنل اتارٹی عمل جو تھی وہ اس مملکت کی فائنل اتارٹی آخری اختیار رکھنے والی ذات وہ خود نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور ظاہر ہے کہ حضور کی موجودگی میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا کیونکہ شرط تو اس یہ ہے کہ ان اکرما کم دس خاتون ٹننے سے جو سب سے زیادہ قوانین خدا کی ہدایت کرنے والا ہوگا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ باجب العزت ہو تو حضور کی موجودگی میں اور کون ایسا ہو سکتا تھا یہ تھی وہ شکل جو اس نظام کی قائم ہوئی اب اس میں خود نبیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز کہہ دی گئی تو لوگوں کے معاملات کے اندر آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے نگاہ ہوگا اور کہا گیا لوگوں سے کہ میں ختنختوں کی انسائن کا اِلَ حکم ہوں عید اللہ یہاں کہیں تمہیں اختلاف پیدا ہو اس کا فیصلہ اس کا حکم آخری فیصلہ جو کہ آپ کہتے ہیں وہ صرف خدا کی طرف ہے 42 اوور 10 42 بتا 10 لیکن اس آخری فیصلے کے لیے جیسے میں نے ارج کیا ہے یہ شکل نہیں تھی کہ اپنے طور پہ ہم دونوں کا یا میرا کوئی معاملہ کہیں ہوا ہم نے خود ہی کچھ فیصلہ کر لیا ایک منظمت نظام کے اندر یہ شکل نہیں ہوتی وہاں جانا پڑتا ہے آپ کو حکومت کی طرف نظام کی طرف نظام کے نمائندے کی طرف اور یہ جو سب سے بڑا سربراہ ہے اس نظام کا اس مملکت کیا خود نبی انسان کر رہا ہے انسان ان کے متعلق صحت یا پرانے کریم نے پانچ بتا اڑسالی فائیو اوور فورٹی ایٹ م انزل نہ الیکل بالحق یہ رسول ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی مصدقل مابین و محم نل اڑے ہے اس سے پہلے جتنی شداب سچائیاں آئی ہیں یہ ان کو سچ کر کے دکھا دے گا جو وعدے ان کے اندر کیے گئے ہیں ان کے اوپر یہ محمن ہے وہ تمام سچائیاں جو پہلے آئی تھی وہ ساری اس کے اندر دے دی ہیں ہم نے اب اس کے بعد یہ ہمارا لیٹسٹ ایڈیشن ہے حکومت خداوندی کے ذاتطۂ قوانین کا اب عیت اسی کی ہوگی وہ جو کہا کرتے ہیں کہ تمام مذاہب میں عالمگیر سچائیاں پائی جاتی ہیں اور اپنی اپنی جگہ وہ عطایت کرنے تو قرآن اسلام کہتا میرا کام بن گیا حدیث بے خبراں ہیں قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب خدا کی طرف سے دی جی ہوئی سچائیاں اپنی اصلی شکل میں کسی اور جگہ موجود نہیں آگا وہ ہے نہ بنا رہے ہیں اس رابطے کے اندر وہ ساری جتنی رکھی جانی مقصود تھی خدا سے قیامت تک کے لیے اپنی آخری مکمل شکل کے اندر نامل غیر متبدل مکمل شکل کے اندر اس قرآن میں آ گئی ہوا وہ ہے من عدح ویکسٹ ایڈیشن اس کی محفوظ ایڈیشن اس کی پوری انسانیت کے لیے اب ہے یہ سوال نہیں ہے کہ اس کے بعد مذاحب تو دنیا میں کیوں ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ دین تو ایک ہی ہو سکتا ہے کسی مملکت میں دو نظام حکومت میں نہیں چل سکتے اور مملکت خدا زندگی میں تو آخر العمل پوری انسانیت کو محیط ہونا ہے اس لیے دو ضوابط قانون کے وہاں ہو ہی نہیں سکتے خدا کی طرف سے وہ تو ایک ہی ہوگا تو یہ ہے جو آخری ضابطہ ہے محمن علیہ اور کہا ہے رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے خاحم اللہ تیری طرف لوگ آئیں گے اپنے اختلافی معاملات کو دیے ہوئے تو اس کتاب کے مطابق ان کے فیصلے کا یعنی اس فائنل اتارٹی کے لیے یہ کہا گیا کہ کام تیرا یہ ہے کہ اس کے مطابق جتنے کنکریٹ کیسز تمہارے پاس آئیں ان کے فیصلے اس کے مطابق کیے گئے ولاب احواہ ہوں اماں جا اچا منن <الْحَكُم> اب جبکہ یہ حق کا ضابطہ تیری طرف آ گیا تو اب تمہیں کسی کے خیالات اور جذبات کا اتباہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی کسی کے مطابق تم یہ فیصلے کیے کہ جانا آتا ہے یہ تھا وہ نظام جو نبیتم تلسلم نے قائل فرمایا اب اس نظام کے تعداد جیسا میں نے ابھی ارض کیا ایک ایک یہ تو ایک سینٹرل اتارٹی ہوئی یہ بھی ہوئے اس معاملے کر کے نظام میں تو پھر نیچے افسران ماتاحت بھی ہوتے ہیں ومر نم تھے اور تم میں سے جنہیں جنہیں کسی حد تک یہ اختیارات بیریگیٹ کیے جائیں سونپے جائیں افسران ماتاحت ہوں ان کے کی بھی عطایت کرو اس فرض کے ساتھ <تصح> نیچے کی عدالتوں کی اپیل اوپر کی عدالت میں جا کے ہوتی ہے۔ لیکن مملکت میں ایک آخری عدالت ہوتی ہے ایک آخری اتارٹی ہوتی ہے تو پھر جس کی آگے اپیل نہیں ہو سکتی اسے ہونی چاہیے کہیں تو یہ سلسلہ لام کہا تو ہو نہیں سکتا کہا کہ یہ جو ماتاحت عدالتیں یا ماتاحت हो قوم है। یہ جنہیں ار ال عمر منکن کہا گیا ہے ان تنازع تم فیس ہے ان کے ساتھ کسی معاملے کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تم اس کے کسی فیصلے سے مطمئن نہ ہو اس کے لیے اپیل کا حق ہم نے رکھ دیا ہے اس کی طرف ہے ور رسول تو تم اسے اللہ اور رسول کی طرف بتاؤ میں ابھی تک یہ دونوں لفظ استعمال کیے جا رہا ہوں یعنی یہ جو فائنل اتارٹی ہے اس اسٹیٹ کی اس مملکت کی اس نظام کی ماتحد عدالتیں یا افراد ماتحد کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جائے گی کی جا کی ہے اس فائنل اتارٹی کی طرف اور یہ اتارٹی جب فائنل کہیں گے تو اس کے بعد تو پھر کہیں اور اپیل نہیں کی جا سکے گی یہ آخری اتارٹی جو ہمارے ہاں ہوئی اس کے لیے پرانے کریم نے اللہ اور رسول کے الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے ہیں ابھی میں عرض کروں گا مختلف مقامات میں پرانے کریم میں اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے لیے جو غمیر استعمال کی ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے وہ واحد استعمال کیا ہے دو نہیں حالانکہ عربی زبان میں دو کے لیے الگ ہوتا ہے اور جمع کے لیے الگ ہوتا ہے واحد کے لیے ایک ہوتا ہے اسے ہمیشہ ایک چیز کہا ہے پرانی جیسے آپ حکومت جب کہیں گے تو حکومت کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کتنے افسر شامل ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک ریزیڈنٹ سے نیچے تک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں کہا یہی جاتا ہے کہ حکومت کا فیصلہ یہ ہے اس معاملے میں حکومت کی طرف رجوع کرو نظام ہمیشہ ایک واحد ایک, ایک یونٹ ہوتا ہے پرانے کریم نے بھی یہ الفاظ استعمال کر کے جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے اس کی جگہ زمیر لانے کی یا ورد لانے کی سیل لانے کی تو عربی زبان میں تو جو سیل ہوتا ہے فائل کے ماتحت اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے ایک کے لیے اور انداز ہوتا ہے دو کے لیے اور ہوتا ہے جمع کے لیے اور ہوتا ہے اسے ہمیشہ واحد کے سیدھے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ دو چیزیں نہیں تھیں اور جب رسول سے یہ کہا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری طرف جب یہ لوگ اپنے معاملات آئے تو تو کتاب اللہ کے مطابق ان نے فیصلے کیا سر تو فیصلے کا جو حق ہے وہ تو کتاب اللہ کو دیا فیصلہ اس کے مطابق کرنے والی اتارٹی ہے کہ جو رسول کو قرآن تہ نے متعین کروایا بات یہاں تک بالکل واضح کو نظام جس میں خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرانے کے لیے اس ممرکت کے نظام کی طرف رجوع کرنا تھا سب سے پہلے افسران ماتحت کی طرف ان سے اگر آپ مطمئن نہیں ان کے فیصلے سے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس کی طرف اور ممبر چیپ کی ہائیسٹ اتارٹی ہے خود ذات محب صد اللہ علیہ لیکن قرآن میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ عقائد یا یہ معصومیت یہ اس رسول کی بھی نہیں ہے کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ عدل حکم عادہ حقیق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے اس لیے یہ ساتھ یہ چیز کہی کہ وہ عطایت خدا کی عطایت جو اس رسول کی حفاظت سے کی جائے گی جو اس کی حکومت کا سب سے بڑا اختیار آلہ رکھنے والا ہے یہ ہے وہ چیز کہ اکیلے خدا کی عطائد کی جائے گی تو بات کنکریٹ طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیسے کی جائے وہ عطایت مذہب بن جائے گا وہ اپنے اپنے طور سے عطایت کرنے کی. تنہا اگر رسول کے متعلق مطلب کہا جائے گا تو اس میں پھر خدا نکل جاتا ہے فائنل اتارٹی وہ رہ جاتی ہے اور رسول کتنی بھی عمر اس کی کیوں نہ ہو بہرحال اس دنیا سے تو اس میں چلے جانا ہے تو پھر کیا ہو کیا یہ نظام ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس لیے ہر جگہ خدا نے یہ تصور بالکل واضح کیا کہ معصومیت تو خدا کی اختیار کی جائے گی اس معصومیت کی شکل یہ ہوگی خدا کی معصومیت خدا کی کتاب کے مطابق جسے امن اس کا یہ رسول اس مملکت میں نافذ کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اس وقت یہ پہلی دفعہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا شکل ہو یہاں یہ تصور تھا کہ یہ تو رسول ہی تھا یہی یہ شخصیت تھی کہ جس کے ساتھ یہ مذہب قائم تھا مذہب کی دنیا میں تو یہی یہ ہوتا ہے شخصیت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ شخصیت جب دنیا میں نہیں رہتی تو اس کے بعد آپ کو اس کے یہ نشانات جو ہیں یہ مقبرے اگر صاحب کے اور یہ گمبدے اور یہ پھر ان کے کوئی نشان پا اور ان کی ساری چیزیں یہ سمبل ان کے آپ کائن کرتے ہیں کیونکہ کہ انہیں ان کی ذات کو آپ نے اپنے, اپنے ذہن میں تصور کر دیا تھا کہ اتھارٹی اب نہیں ہے تو ان کی جگہ ان کا یہی کچھ ہی لیکن یہ تو دین کا نظام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے یہ کہہ دیا تین بتا ایک سو اور سینتالیس اوور تھری اوور ون فور تھری بڑی اہم آیت ہے نظام اسلامی کے مختلف عناصر اور عناصر ترکیبی کو سمجھنے کے لیے پھر دور بھی میں نے کہا تھا کہ بڑا اہم بھی ہے اور نازک مسئلہ ہے نظام اس کی آبادی ہے خدا کی معصولیت اس کی کتاب کے تبصب سے جسے امن یہ نظام نافذ کرے گا جس کا سربراہ رسولہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک بات صاف ہے الجھاؤ پیدا ہوتا ہے حضور کے بعد قرآن نے اسی لیے حضور کی زندگی میں یہ چیز چہ رہی ہے محمد من اللہ رسول قد خلق محمد بھی اس کے سواق تین کے خدا کا ایک رسول ہے قیامبر ہے اس کا اس سے پہلے بھی خدا کے رسول آتے رہے اپنے اپنے وقت سے اپنا مشن پورا کر کے یہاں سے چلے جاتے رہے ابھائی ماتا او کوتے دن قلب تم انا دے کیا کل کو اگر یہ ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد تم یہ سمجھ گئے کہ ساتھ یہ دین جو تھا وہ سا دنیا میں باقی نہیں رہی اس لیے وہ دین بھی باقی نہیں رہا تو کیا اس کے بعد پھر تم اپنے ہاں وہی پرانے نظام کے ہیں انہی کو تم نافذ کر لو گے پھر لوٹ جاؤ گے اپنی رگو سہم کی طرف جو ایسا کرے گا نہیں ہم قد اعلیٰ آ کے بہت پڑھیں گے ہے تو جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کرے گا خدا کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تو دنیاوی حکومتوں کی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ رہے باغی ہو جائے تو اس کی حکومت باقی نہیں رہتی تو کا ہماری حکومت تو تمہاری محتاج ہے نہیں اس لیے اگر تم پلٹ جاؤ گے کہ اب وہ نظام باقی نہیں رہا تو اس کا نتیجہ یہ کہ تم ہی کچھ نقصان اٹھاؤ گے خدا کا تو کچھ نہیں بگڑے گا بات یہ بڑی اہم کہہ دیجئے ہے انسان کی بے بزی بھی ادیب تھی آئیں تو انہیں مچھلی وسطہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کے دست پر بردگان جو تھے رضی اللہ تعالان ہوں وہ اس نظام کو کیسے سمجھے تھے اور اس آیت کی تی تفریح بھی اس وقت سامنے آتی ہے تاریخ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی تجرو تکلیف بھی نہیں ہوئی کہتے ہیں اور یہ بات سامنے آگے جو وہ کہا جاتا ہے نا کہ شاید حضور کی ابھی لاش بھی باہر پڑی ہوئی تھی اور ان لوگوں کو خدافت کی پڑ گئی یہ جا کے وہ اپنے لیے یہ طے کرنے لگ جائے کہ حقیفہ کون ہوگا اتنا بھی انہوں نے نہیں کیا کہ پہلے ہم کو دفن کیا جائے یہی سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کس طرح دین کی حقیقت سے واپس تھی اور اگر وہ واپس نہ ہوتے تو اور کون واپس ہوتا تو مجھے پتا تھا کہ دین کا نظام ایک نام کے لیے بھی زندہ اتارٹی کے بغیر کام نہیں رہ سکتا کیونکہ جہاں کوئی اختلاف ہوا وہ اس کا فیصلہ اس اتارٹی میں برنا ہے اس لیے حضور کے دنے واپسی کے بعد سب سے پہلا دام عمر کے لیے یہ تھا کہ وہ یہ طے کرتے کہ یہ نظام آگے کیسے چلے گا اسے کہتے ہیں آپ کے یہاں جو انتخاب ہے خلافت کا اور اس کا عملی سبوت مل گیا کہ یہ کرنے کے بعد جب یہ آئے تو پہلے یہ بات سامنے آ گئی تو حضور کو کہاں دفن کیا جائے اور اس میں اختلافات ہو گیا آپسی اور اگر یہ اختلاف مٹانے والی اتارٹی پہلے سے طے نہ ہوتی اسی اختلاف سے آپ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں چلتی آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ کے ہاں جنازے کے بعد جب وہ سلاح مٹانے والی اتارٹی نہیں ہوتی تو جمہوریت کیا ناچ نٹایا کرتی ہے تو مردے کا دفن کرنے میں کتنا کتنا وقت لگ جاتا ہے کور دو والی استن ہے چوری تھوڑی ہے گہری بڑی, بڑی ہے نہیں وہ کہتا سرکندہ دا دو وہ کہتا تک سے تختہ دو وہ کہتا خرابے کے لیے تھا وہ کہتا ہمارے یہاں جائے گا چلا ہوا ہے اس لیے کہ وہ بزرگ خاندان بھی اس میں نہیں ہے کہ جو یہ کہ اس کے مطابق یوں ہوگا یہ وہاں ایشو میں ہو گیا سب سے پہلے ٹرور تو دفن کہاں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ خلیفہ سے پوچھو ان کے ذہن میں تو جب یہ چیز ذہن میں پیدا کہ حضور کے بعد یہ نظام کا کیا بنے گا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کیا بات تھی ان لوگوں کی کہ وہ جو حضور کے بعد سب سے پہلے ان کے ہوئے جان سین ہوئے اگرچہ صدیقان ہونے سڑے ہو کے نمبر کی اوپر کہا کہ کتنے کسی طرح کی ضرورت ہی نہیں ہے کتنے پریشانی کی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے تو خود خدا نے ہمیں پہلے ہدایت دے بھی ہوئی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریگولشن موجود ہے اور آپ نے یہ آئے کو وہاں تلاوت کرنا اور یہ کہا کہ ماں محمد اللہ رسول قد حلق نہیں کرنے ضرور یہ تو خدا نے کیا دیا بھی اثر تبھی زندگی ہے آپ کی تبھی زندگی کے بعد آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے اور کہا تھا کہ کیا اس کے بعد تم سمجھو گے کہ اب یہ وفات پا گئے اس لیے وہ نظام جو تھا ہمارا ختم ہو گیا فن عرس کے بعد ہیں وہ حضرت حکبت صدیق کے وہ فیصلے کے بعد یاد رکھو کہ جو تو محمد جی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھا اللہ علیہ وسلم وہ یہ سمجھ گئے کہ اس کا حاکم یا معبود واقعی مر گیا اور جو خدا کی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھا اسے جاننا چاہیے کہ وہ یہ لال جلوس ہے وہ کبھی مرتاب تھا وہ کس طرح سے زندہ ہے اس زندگی کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغول موت میں وہ جو واقعہ ہمارے ہاں تاریخ میں ملتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم دبا پائی اور میں کچھ کے دوں میں اس تقسیم میں نہیں جانا چاہتا وہاں بڑی اہم بات ہے اس کے بعد حضور سے راجداری ہوا جس کا موقع نہ ملا تو بات یہ ہوئی کہ وہ کچھ لکھا لینا چاہیے تو وہاں وہ چیز ہے کہ اگر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہسبون کتاب اللہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور وہ کافی ہر معاملے کے لیے اس لیے اس سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہو جائے گی کہ اگر اس وقت کوئی بات جو تھی اگر حضور سے لسوانے سے رہ گئی اور حضور اس طرح سے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی بات نہیں ہے حسب نہ کتاب اللہ یہ لوگ تھے انہوں نے پتا تھا کہ شخصیتوں کے چلے جانے سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی کتاب اللہ ہے جو ہمارے ہاں باقی ہے انہوں نے یہ بات کہی اور یہ پہلے ہی جانسین نے یہ بات کہہ دی کہ جو تو یہ سمجھتا تھا کہ ایک شخصیت کے ساتھ میں تھی یہ سارا نظام ساری حکومت تو وہ تو سمجھ لے کہ واقعہ بات ختم ہو گئی اور جو سمجھتا تھا کہ نہیں یہ تو خدا کی معصومیت ہے تو خدا تو زندہ ہے لا یموٹ ہے کس شکل کے اندر ہمارے لیے زندہ ہے حد و کتاب ہوں اس کی کتاب زندہ اور پائندہ ہے تو اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہے اس لیے ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی نظام میں آخری اتارٹی کی ضرورت تھی نا آخری اتارٹی رسولہ کے بعد ان لوگوں نے خود منتخب کر کے ایک اتارٹی اپنے آسے چن لی اب آخری اتارٹی آ گئی سماجی جس نحج سے وہ پہلے نظام چلتا تھا اسی نحج سے یہ نظام چلتا رہا اس میں کوئی فرق نہیں آیا اسی طرح سے عدود المر کی عطائق سام جو تھے گورنر کے ولایات میں یا ان کے بھی نیچے جو افسرانے ماقحد تھے ان کی اطاعت کی جاتی تھی ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو تھی وہ اب اپیل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بجائے وہ جو خلیفہ حاضر تھا رو کے صدیق ان کے پاس آتے تھے وہ معاملات یہ جو فیصلے دیتے تھے فیصلے یہ ہو جاتے تھے وہی جسے قرآن نے خدا اور رسول کی عقائد کا فیصلہ کہا حضرت علوم کے تدیق کے فیصلے ان کے اپنے ذاتی فیصلے نہیں تھے اس نظام میں ذاتی فیصلے کرنے کا مزاج تو کوئی ہے ہی نہیں جب رسول وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے پاس لوگ اس نظام میں جاتی فیصلے کرنے کا مجاز تو کوئی ہے ہی نہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے پاس لوگ آئیں گے جب اپنے نظام بابو ان نے فیصلے کر دیا کرو خدا کی کتاب موجود فیصلے کرنے والی ایک اتارٹی موجود نظام میں کمی کس چیز کی آئے گی یہ تھا جو نظام آگے چلا کتاب کے مطابق ان نے فیصلے کر دیا کرو خدا کی کتاب موجود فیصلے کرنے والی ایک اتھارٹی موجود نظام نے کمی کس چیز کیا ہے یہ تھا جو نظام آگے چلا یوں خدا اور رسول کی عقائد ہوتی گئی آگے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تو یہ سلسلہ جاری رہا یہ صحیح نمائندے یا ضالقین نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک کتاب اللہ کے مطابق فیصلے ہوتے رہے اس نظام میں وہ کسی نے بھی فیصلے کیے خدا کی عتات خدا کی معبودیت خدا کی معصومیت کا نظام قائم رہا یہاں کسی نے اس چیز کو مس نہیں کیا کہ شاید ایک چیز تو اس کے ساتھ ستار ستار کے رسول بھی تھی اور وہ کس طرح سے کی جائے ہمیں معلوم تھا کہ یہی مقصد اس زمانے میں تھا پوری مقصد اب پورا ہو رہا ہے اس مملکت خدا بندی کی جو سینٹرل اتارٹی ہے اس کی عتائد جو وہ خدا کی کتاب کے مطابق کرائے یہ ہے عطایت جو مقصود ہے حقیقت اور یہ نظام اس طرح سے قائم رہا میں نے ارض کیا ہے کہ کسی نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا اس دوران میں جب یہ نظام ٹوٹ گیا اور اس کے بعد ملوکیت آپ کے ہاں آ گئی ہے اس ملوثیت نے یہ ملوکیت ہے آپ کے ہاں اسے کچھ کہیے اصل میں آج کی اس میں سیکولر گورنمنٹ اسے کہا جاتا ہے سیکولر نظام جو قائم ہوا آپ کے ہاں تو اس نے مندکت کے امور جو تھے وہ تو حکومت میں لے لیے اور قوانین و خدا کے دو ٹکڑے کر دیے گئے پرسنل لاج اور پبلک لاج الگ کیے گئے سب سے دہلا شرخ ہے زدین کے اندر ہوا ہے قرآن کی روح سے نہ انسانی ذات سے دو اس کیے جا سکتے ہیں میں اس کی زندگی کے معاملات کو یوں بانٹا جا سکتا ہے یہاں پبلک اور پرائیویٹ کا کوئی ٹیکسچن ہی نہیں ہے سر یہاں پرسنل وارڈ اور پبلک وارڈ الگ الگ ہے ہی نہیں اسی قرآن میں پرسنل لاس ہیں اسی قرآن میں پبلک لاس ہیں وہی معاملہ میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے تو آپ کی اس میں اسے پرسنل کہا جاتا ہے ہم سائے کے ساتھ ہوتا ہے پبلک کہا رہتی ہیں اس کو بعد یہ اس زمانے میں تفریق ہوئی تفریق کی گئی بڑی گہری سوچ کے بعد یہ ممکت کا استقداد قائم نہیں رہ سکتا تازت ہے کہ اس کو مذہبی پیشوائیت کی تعید حاصل نہ قرآن کی فراہمیت حامان کے دور پہ چلتی ہے قرآن نے حامان کے جنود کہا ہے قرآن کے بھی لشکر تھے لیکن اس کی تصویت کا راز جنوب کے لشکروں کو حمان کے لشکروں کے اندر تھا یہی وجہ ہے کہ جب وہ اگرچہ میسا علیہ السلام کی ضربے کری سے اس نے سمجھا میں آج آ رہا ہوں آپ پیچھے ہٹ گیا اور بلا دے جائے ان تمام مسجد کے شرائیوں کو حمان کے جنوب کو کہ اور تم لوگ یہ کچھ خدا کی بات کر رہا ہے تمہارے معاملے کی بات آ گئی ہے اور لوگوں کو بلا لیا کہ دیکھو تمہارے بزرگوں کے خلاف یہ کیا کہہ رہا ہے تمہارے معبودوں کے خلاف کیا کہہ رہا ہے وہی وہ تو محنت مست لگاتا ہے اور چوپ اے کرتا رہتا ہے بالکل یہی ہر بات یہ ساری حکمت فرانی ہے سچمر گورنمنٹ میں ہوتی حکمتیں فرانی ہے اور سے کہا جاتا ہے کہ تو سمیٹتے چلے جاؤ تمہارے خزانے کی چار بھی چالیس آدمی اٹھائے ٹھیک ہے سامان اس کو بھی اہم مطابق سلزم بتاتا ہے ادھر فران کو بھی وہ اللہ بتاتا ہے فران کے تو مانے گا زندہ ان کے یہاں کا جو رابطہ راہ کا سایہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں نہیں اللہ یہ کیا سلطان ہو دن بندہ اعلی درد بادشاہ زمین کا بتایا ہے یہ کام سارے منواتا ہے آپ سے کون یہ فکرے دیتا ہے آپ کو اس قسم کے گھر کے مزید پیسل آئیے دیکھیے مہاراجا منڈل سے کھڑے رہے تھے ان کی منتیں تھی ان کی دعائیں ماننی چاہتی ہیں ان کو ضرورت بھی اس چیز کی کہ اس قسم کی تائید حاصل ہو تو تائید کے بغیر اس وقت نہیں ملتے تو کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ایک تو معاملے خان خا کے لیے سر بے یہ ان کے یہاں کے نجی معاملے یہ فیملی کے معاملے یہ پرائیویٹ معاملے وہ اتنا الگ کر کے وہ ان کی تفویض میں دے دیے تو یہ تمہاری ام مدد کی بات ہے اب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا بڑی چیز ہوتی ہے اقتدار یعنی اقتدار آج تو یہ بات میری مذاقی ہو گئی ہے ورنہ یہ اقتدار کوئی چھوٹا اقتدار نہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے آپ میاں بیوی اچھے بھلے گھر میں بات رہے ہیں رچ رہے ہیں راشی ہی ہیں آپ جی رضامندی سے نکاح ہوا کسی دوسرے کو دخل بھی بات نہیں ہے وہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا کے ساتھ ان کے تقار جو ہیں وہ کچھ خراب ہو گئے ہیں اس لیے ان کی بیوی پہ طلاق شریف اقتدار کے مطابق وہ بیوی بھی رہتی اس مطلب پھر یہ معاملہ ستم ادھائی اقتدار کی یہ سسم معاملے بڑے پنٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور زندگی میں ہر وقت یہ معاملے پڑتے ہیں بڑے معاملوں کو تو, تو آپ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں یہ معاملات جو تھے وہ ان کے حق میں دیے شخصی معاملات کے فیصلے مزید پیش آئی اب اور ریٹرن اس کے سنگ میں وہ ناج و نندر سے ان کے حق میں دعائیں مانگ کی اللہ و مملکت کردا اللہ سے یہ بائفرکیشن جب ہوئی ہے یہ سنریگت جب ہوئی ہے یہ چر کے ادنی جب آپ کے یہاں آیا ہے وہاں پھر یہ بات ہوئی تھا انہوں نے یہ چیز جو کہی کہ اب یہ ان کی اطاعت جو ہے کس طرح سے کی جائے پرانے خالص کی طرف آتے ہیں تو وہاں تو بانسی نہیں رہتا بنسری کہاں بانچتی ہے وہاں جو وہ اس قسم کی حکومت ہی کو میں کی حکومت ہی کو وہ خلاف قانون کرا دیتا ہے دن کرار دیتا ہے مزھو یہ بھی باقی نہیں رہتی مزید اوشوائے یہ بھی باقی نہیں رہتی بہن کا ذکر کیا یہاں قریب آیا گریوا سے دونوں ختم ہو جاتے ہیں اب قرآن کی طرف کیسے آیا تھا پہلے تو وہاں سے اس ڈائفرکیشن کی ہی سلط نہیں مل سکتی پھر اگر اس میں بھی آ جائیں تو یہ تو محدود اتنا کر دیتا ہے ہر اختیار کا تو, تو جو ہی آپ نے فیصلہ دیا سلط دینی پڑے گی آپ کو قرآن کی آیت اس نے حدود وقت کی ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتے محدود اختیار آج کے اندر تو کوئی حکومت کی لفظت سے ملتی نہیں حکومت تو وہی بات ہے اختیار حاصل ہو اور ناماب اختیار حاصل ہو اب یہ ہے عویزہ نے مان یہ پہلا دور جس میں اس کی ضرورت پڑی کہ قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے اور وہاں یہ پہلی دفعہ یہ چیز آپ کے ہاں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تو قرآن نازل ہوا تھا وہ مسلم ہوں ماہ قرآن کی مسلم قرآن کے ساتھ قرآن کے علاوہ کچھ او آپ نے غیر فرمایا کہ وہ جو وہاں سنریت نوزم تھی اس کے لیے جہاں آگے کس طرح سنریت پیدا ہو رہی ہے قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ کچھ اور اب قرآن جو تھا وہ تو اس بین کے اندر موجود تھا خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا اس میں تو شوشے کی کمی بیسی نہیں ہو سکتی نہ اس میں اضافہ ہو سکے نہ اس میں تعریف ہو سکے گنجائش نہیں رہتی اس کے اندر رہتے ہوئے اور بات تھی اختیارات کو ذرا نامادب کرنے کی اس کے لیے یہ چیز ہوئی کہ صاحب یہ جو قرآن نے کہا ہے عایت اللہ کی اور عطایت رسول کی اللہ کی عطایت تو ہوگی قرآن کے ذریعے اب بتاؤ رسول کی عطایت کیسے ہوگی بات تو سوچنے کی ہے نظام کا تو قبر تو نکال دیا گیا نا زین اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ رسول خدا کی عطاعت خدا کی باتوں سے قرآن ہو گیا قلم آپ رسول کی عطاعت رسول کی باتوں سے جنہیں حدیث کہا جاتا ہے بڑی غور طلب یہ چیز ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد خلافت راستہ بھی قائم ہے کہ جنہیں سب سے پہلے ضرورت پڑنی تھی ان کی اگر یہ ان کی حیثیت یہی ہوتی جنہیں جنہیں روایات یا عادی کہتے ہیں ان کے زمانے میں کہیں کوئی مجموعہ حدیث کا مرتب نہیں ہو یہی نہیں کہ مرتب نہیں ہوا سہبند رہ گیا اس ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان کے ہاں ایک خلیفے کے بعد دوسرے خلیفے کے دور میں کیبنیٹ بیٹھی مشاورت کی مدد بیٹھی مہینہ مہینہ دن تک اس کے اوپر بہت و مباحثہ ہوا کہ ہمیں یہ چیزیں اکٹھی کر لینی چاہیے ہر بار یہ ٹائپ آیا تو غلط ہے پہلی امرتیں تباہی اس لیے ہوئی تھیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ کچھ اور فری کر لیا تھا ہم کتنی احتیاط برتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس کی مستقل حیثیت کتاب اللہ کے ساتھ ہو جائے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ تاریخی ان احادیث کی ہمیں بتاتی ہے نہیں کرنے کے بعد طے یا ہوا تو جو تمقت نے طے کیا تھا اس کے بعد یہ چیز ہوئی کہ جہاں جہاں کسی کے پاس کوئی چیز اپنے طور پر بھی لکھی ہوئی ہے وہ ساری لے آئے جہاں لا کے وہ طرف کر دی کتاب اللہ اس کے بعد جو آگے چیز کی سدھا اور رسول کی تعائے انہوں نے کہا کہ خدا کا رسول کا جو جانشین ہے ممبر کے شدہ کا جو سربراہ آ رہا ہے جو سینٹرل اتھارٹی ہے اس کا فیصلہ ہے کتابہ کی حدود کے اندر دیا ہوا وہاں یہ پہلی مرتبہ ضرورت پڑی عزیز آنے میں کے اگر مع ہم الگ رکھی امام مالک بھی دیکھیں اس میں مدینہ کے افہاب کا کچھ معمول جو ہے صرف وہ دکھا ہے اور اس میں بہت کم حدیث ہیں تین سو سے پانچ سو تک زیادہ زیادہ وہ تو ان کی وفات ایک سو چالیس ڈگری میں ہوئی تھی ورنہ احادیث کا سب سے پہلا مجموعہ جس کو بعد با, کتاب اللہ صحیح ترین کہا جاتا ہے امام بخاری کا امام بخاری کی وفات بات دو سو ست ستر کی لائبریری میں ہوئی اڑائی سو سال بعد رسی اور اس کے بعد یہ جتنے آپ کے یہاں سہایا استعمال ہے چھ حدیث کی صحیح ترین کتابیں جنہیں کہتے ہیں تو یہ ساری ان کے بعد کی ہی اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے تاریخ کے ذمن کہ یہ جتنے بھی جامعین حدیث ہیں جن کے یہ مجموعے آپ کے ہاں حدیث کی اتارٹی کی چھ کتابیں کہلاتی ہے سنیوں کی چھ کتاب وہ سارے کے سارے ایرانی عربی بھی نہیں ہے وہاں اور یہ سنیوں کے مجموعے ہیں شیعہ حضرات کے اپنے الگ چار مجموعے ہیں اور یہ ابھی ان میں سے انہوں نے اپنے طور پر کسی ترین منتخب کر کے اپنے ذہن میں الگ کیے ورنہ اس کے علاوہ جو بات لاکھوں کی تعداد نہیں ہوا لیکن یہ مجموعے اس طرح سے مرتب ہوئے کئی بات آ چکی پہلے کوئی ریٹنگ کارڈ نہیں تھا ان سے یہ مرتب ہوئے خود اس کتاب کو اٹھا کے ہے سنگن یہ چیز ہے کہ مجھ سے فلاں نے کہا ان سے فلاں نے کہا ان سے فلاں نے کہا اور پیچھے تک جاتے جاتے کوئی یہ حدیث تو کسی صحابی تک چلی جاتی ہے کہ ان سے فلاں صحابی نے کہا حضرت ابو ہریرا نے یا کوئی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دو اڑائی سو سال کے بعد بغیر عیدل ری کے اس طرح سے روایات کی سہد دیتے ہوئے ایک چیز جو ہے رسول اقمسم تک پہنچائی جاتی ہے وہ جتنی یقینی ہو سکے ظاہر ہے ظاہر تو اس سے ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے وہاں ہر حدیث کے بعد یہ کہتے ہیں خود کہ یہ او تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا یوں جیسے حضور نے سرمایا ہو یعنی انہیں پوری سوا کا یقین ہے یقین ہو نہیں سکتا اور اس کے بعد اگر آپ یہ تعریف اس نمبر لیں کہ یہ وغیرہ کتنی حدیثیں ہوئی تھیں ان کے معیار کے مطابق لوگوں میں کتنی گھڑی تھی نوٹوں کی تعداد اس میں وہ آ جاتی لیکن اس طرح سے یہ چیز لا یہ کہا گیا کہ شاید اب ستات خدا کی قرآن کے مطابق فت رسول کی احادیث کی بھی. یہ بھی رہی وہ بھی رہی جس زہی کی تلاوت ہوتی ہے اس رحی کی تلاوت نہیں ہوتی صرف یہ چیز یہی متلو اور زہی غیر متلو یہ جو تصور ہے زہی کی دو قسموں کا یہ یہودیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ اور کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کی جو باتیں یا روایات تھیں وہ زہی غیر, غیر مسلو کہلاتی ہے یہ دو چیزیں آپ کے ہاں صرف صنعت قرار پائی اب اس میں گنجائش بڑی ہو گئی تھا ان مجموعوں کے اندر ایک ہی معاملے کے مطابق ہر جگہ آپ کو متداد حدی سے مل سکتی ہے لوگ اور پہلے تو کہا یہ گیا کہ صاحب ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کریم ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے قرآن کی یہ تصویر یا تشریح کرتی ہے یہ تصویر تشریح بھی یہ کہ جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ہے تو قرآن کی کسی آیت کے متعلق جب یہ کہہ دیا گیا کہ حضور نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے جن کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میں اس سے الگ کی تشریح کہتا ہوں یہ تشریح زیادہ اچھی ہے معاذ اللہ تو وہ جو تشریح ہی کہی گئی اس کی بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بھی فائنل ہوئی لیکن اس سے بھی بات آگے چلی ایسی بھی یہ روایات تھیں جو قرآن کے خلاف جاتی تھی اب اس صورت میں کیا کیا جائے آپ کے ذہن میں بے شاختہ یہ بات آئے جیتے صاحب سہر قرآن کا تو مقام اونچا ہے قرآن کی بات کو حکم یا اتارٹی مانا جائے اس سے متضاد جو بات جاتی ہے ہم کہیں گے کہ جو رسولت انسان کی نہیں ہو نہیں کہا یہ گیا کہ جہاں یہ ایسی چیز ہو کہ اس میں تضاد ہو یہ حدیث فرعان کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے اب اس کے لیے کسی حکومت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہی یہ جو فیمزی ہے یہ ان حضرات کے پاس آ جائے اب امت کو خدا اور رسول کی عقائد سوچنے کے لیے ان کی طرف جانا پڑا اباور سورہ عطا جب عدالت ہوتی تھی امت کی واحد ایک امت ایک مند کر ایک اس کا نظام ایک ہی اس کے فیصلے اس لیے کہ وحدت کا نام تو تحریک جیسا کہ کے متعدد بعد نامی آپ کی ہے قرآن ترین میں منصفری کہا گیا ہے کہ گر کا مندر شرک ہے اور ہے ویزا من ایک ہی معاملے کے متعلق اگر آپ کو دو فیصلے ملے دونوں فیصلے خدا کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ میرے نمجان بدلا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں تو دو میں سے بہرحال ایک فیصلہ خدا کا اگر ہو تو دوسرا تو کسی غیر اللہ کا ہوگا اور یہی سے تو سفر کا یا پھر کا بنتا ہے اور اسی لیے قرآن نے اس کو شرک قرار دیا یہ وہ مقام آیا جہاں ان سے مختلف لوگوں نے مختلف فیصلے دیے اور اپنے ہر فیصلے کی خلد میں کوئی نہ کوئی حدیث کی تھی اس کو نقل کی وہ بنیادی طور پر چار جو آپ کی فکر کے امام ہیں یہ تو چار یوں ہی گنے جا رہے ہیں ورنہ فرقوں کے اعتبار سے تو پوچھو نہیں کتنے فرقے آپ کے یہاں بنے اور ان میں سے ہر ایک کی دلیل اور صنعت جو ہے روایت پرانے کریم کی آیت اوپر پر لکھی جاتی ہے اور نیچے اس کے سارے آکام جو ہیں وہ آکام ان سے آپ حیران ہوں وہ پھر بندی کہاں لے جاتی ہے اکام القرآن کتاب کا نام راجن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے سر نہیں اقام القرآن اگر کہیں سے بھی کتاب مل جائے تو بری بات ہے سر قرآن کے آکام اقام القرآن چلیے صاحب انہوں نے قرآن کے احکام کو قرآن سے الگ کر کے ایک جگہ کیا قرآن کے احکام ہوئے چھوٹا سا مجموعہ آیا قوانی نے قرآن افستے قرآن کی آیات اس کے اندر رکھ دی ہیں مختلف عنوانوں کے ماتحت ان کو تجویز کے ذریعے پانی دے دیجیے ٹھیک ہے تو ساتھ نے یہ کیا ہوگا اس کے بعد آم القرآن اجن عربی ہم اچھا اس کی طرف ڈرے آپ حیران ہوں گے کہ دونوں میں مختلف ہیں تو یہ کیسے ہوں گے جب ساس ہنسی ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن کے آکام ہنفی سیکا کے مطابق شافعی ہیں انہوں نے کہا قرآن کے آکام شاخی سیکا کے مطابق دونوں کے موجود ہے میں نے بول کا صرف ذکر کیا آپ کے سامنے حکام القرآن ہنسیوں کے مطابق حکام القرآن ساخیوں کے مطابق دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف یہ تو حکام کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا ہنسی ترجمہ بھی ہے ترجمہ ایک سیاح ہوا تھا تو اس کے بعد بڑی ٹھنڈی سانس بھر کے یہ کہی گئی تھی کہ صاحب یہ دیکھیے نا کہ یہ ترجمہ ہنسی فکا کے متعلق اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور قرآن کا کوئی ہنسی فکا ترجمہ یا نہیں تو بڑی پھر انہوں نے مالی مالی جیسے کہتے ہیں قرآن کا ہنسی ترجمہ بہرحال اقام القرآن سخت کے اور اقام القرآن اس میں کے تو موجود ہیں یہاں موجود ہیں وہ کیا ہوا تھے اقام القرآن قرآن کے آکام کی وہ تبدیل تشریح اس بھی کہہ لیجیے ان روایات کے مطابق جنہیں ہنسی سیتا والے صحیح ہی مانتے ہیں قرآن کے آکام کی تجری تصویر اون روایات کے مطابق جنہیں شاخ مذہب جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ جو آپ اتنے سرکے دیکھ رہے ہیں یہ میں بات آتی ہوگی کہ شدا کی کتاب موجود ہے اس کی موجودگی میں یہ اتنے سرکے وہ اتراض کرنے والے کے میرے مغرب ہیں وہ کچھ اعتراض کرتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کوئی خلافی بات نہیں اور کیفیت یہ کہ ان کے ہیں یہ کہنے سے بہتر ادارہ تیسرے بہتر ادار پھر کے سرفٹائزر ایک دوسرے کا ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں دونوں اپنے یا سلط ہیں خدا پھر تو ہیں کہ پھر وہ کون سی چیزیں جیسی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سفر کا نہیں ہو سکتا اختلاف نہیں ہو سکتا جو سات کے عظام الفرآن اور جن العرضی کی اور, اور آل سیٹوں والا مذاہب اربہ اتاروں میرے یہاں پڑی ہیں اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں چاروں مذاہب کی کتابیں اور اس کے یہاں سے آپ ایک اور سلسلہ پھل شروع ہوا ہے پی ستا والوں کا آٹھ مذاہب کی کتابیں اور وہیں تک بات تھوڑی ختم ہو گئی کرا کرے یہ کیسے ہوا یہ جو اس طرح سے روایات جمع ہوئی ان کے متعلق یہ عقیدہ تو اگر کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں اور حدیث میں ہوتا ہے تو ان کے یہاں ہے کہ پہلے تو قرآن کی آیت کی تعویل ایسے کرو کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے اس کے مطابق اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے بعد بہر حال امن کے حدیث کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ بھی وہی ہے یہ ہے آپ کے ہاں جو چلا آ رہا ہے تصور خدا اور رسول کی عکائد بات آگے بڑھ دی اس کے بعد جتنی آپ کے یہاں قائم ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں اسلامی حکومت آپ کے یہاں پھر قائم نہیں ہوئی اب کہیں گے کہ بہت بڑا بھول ہے جو لیکن بھول نہیں بات بڑی ساختی ہے اسلامی حکومت یہ ہے نا کہ جس میں مرکز خدافی کتاب ہے جس کا دعوی یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں تو اسلامی حکومت کے اندر جو مسلمان بسنے والے ہوں گے جو قانون اس حکومت کی طرف سے نافذ ہوگا وہ ان تمام کے اوپر وقت طور پر, پر اس کا اختلاف ہوگا نا اسلام کے اکام مسلمانوں کو نافذ کر رہی ہے ایف حکومت اور آج کے یہاں اس پوری تاریخ میں قوائے صدر اعظم کے اس کے بعد کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی جس میں جو حکومت جو انہوں نے قوانین نافذ کیے ہوں مسلمانوں کے تمام صرف نے اس کو اسلامی مان لیا ہے منوا لینا کسی اور بات ہے نا کیونکہ ملوثیت بھی اپنے مناتی, منواتی ہوئی جس فکا یا جس فرقے سے متعلق تھی وہ حصویت کے ارباب بادشاہ کر لینا اس کی فکا ملک کے اندر چلتی تھی تو اسے منوایا جاتا تھا سستی قوانین نے مختلف فرقوں سے اس کی اجازت کی اپنی اپنی فقاطیں جو عمل کر لیں اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اصل میں دین جو ہے اسلام جو ہے وہ تو یہ سستی قوانین باقی چیزیں جتنی ہیں وہ مملکت اور حکومت کی وہ دنیا کے معاملات ہیں اور مطمئن چل رہا یہ ہے اسلام کا تصور جو آپ نے چلا رہا ہے یہ ہے آپ کے یہاں جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں ہر حکومت میں یہ جو ارباد حکومت تھے جو ان کا مدد تھا جس فکا سے وہ متعلق تھے وہ فکا مملکت کے اندر نافذ رہی اسلامی قانون تو نافذ نہیں رہا اسلامی مملکت وجود میں آئی نہیں اس کے بعد اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس تمام دوران میں عام مملکتوں کے اندر جو چار مملکتیں یا حکومتیں چھوڑ کر ایران وغیرہ کی حکومتیں جہاں بنی وہاں سیتا ہنسی کے ماننے والوں کی اکثریت تھی اس لیے عام طور پر سیتا ہنسی جو تھی وہ حکومت کا قانون بنا رہا لیکن جیسا کہ میں نے ارد کیا ہے کہ اس کا اطلاق سارے مسلمانوں کے اوپر تو نہیں ہو سکتا تھا وہ پھر سے موجود تھے جو اس کو مانتے نہیں ہے اسلامی کہ سر کسی مخالفت کرتے ہیں حضور نے مان اس تیرہ سو سال کے بعد پہلی دفعہ یہ تصور آیا ایک ایسی مملکت کا تصور دیا گیا جہاں پہلے سے کوئی حکومت قائم نہیں تھی اور مسلمانوں نے پہلے سے اکثر نو حکومت قائم کرنی تھی یہ تھی پاکستان کی تاریخ جن کے دنوں میں دین کا صحیح تصور اور اُس کے لیے محبت کا جذبہ تھا جو اس جذبے کے ماتحت اس تاریخ کے اندر آئے تو اتنی دیر کے بعد ہی صحیح باہر ہار طلوع شہر پہ ہونے لگی ہے کہیں ایک مملکت کے اس آسمان کے نیچے ایسی بن رہی ہے جہاں پہلے سے کوئی سیٹ نافذ نہیں ہے اور جنہوں نے اس کا تصور دیا اس بار میں نے یہ کہا کہ گرطو نیخائی مسلمان بھی سن نیس ممکن جز بخر عام سن مسلمان بننا ہے تم نے تو وہ تو صرف قرآن کی روح سے بنا جائے گا اور انہوں نے اپنے کتبات میں یہ کی حالانکہ وہ سن اٹھائیس میں لکھے ہوئے تھے تو یاد رکھیے امت کو اکثر نو مسلمان ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص عمر کی انقلابی روح لے کر کھڑا ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جی کہ ہسبنا گدا دل ہو بڑی پتے کی بات کہہ گیا یہ تھا اور اس کے بعد اس نے اس مملکت کا تصور دیا فلاباد کے خطبے میں کہا اس نے کہ اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہندو اور انگریز کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام پر ملوکیت میں جو تھپا لگا رکھا ہے ہم اس کو ہونے کے قابل ہو جائیں گے <laughs> اور یہی تصور تھا جو اس کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمٰ نے دیا جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی مملکت کا اچھا یہ بنیادی تصور ذہن میں رکھو کہ اس کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب مقرر کرتی ہے کوئی اور اتارٹی ہمارے پاس نہیں ہو سکتی یہ تھا طالی دن کے لیے اس مملکت کے لیے تو کیا گیا لیکن ہماری مملکت حاصل ہوئی نہ اقبال رہا نہ جنا رہا اور غاروں کے تصرف میں اچھا ہی نشر اور وہی پھر چیزوں کے دور اس کر کے یہاں پکامت دین اسلامی نظام شریعت کے قانون جو چلی آ رہے ہیں چلی آ رہی ہیں ایٹ تو معلوم ہے ذیزان میرے خلاف جو اتنی بڑی گندگی بجائی گئی تھی وہ کیا ہوا مذہب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی دلیل دین کے پاس ہوتی ہے مذہب لیبل تلاشتا ہے اور اس ایک لیبل کو مسلسل طور پہ جنڈر اتنا گھناؤنا بنا دیتا ہے کہ جس کے ساتھ چپکاڈ ہے بارہ دیر اس کے پیچھے ہجوم لگ جاتا ہے قبری باری مرکد ہے مرد ہے کافر ہے جدین کو پتا نہیں کیوں ہے ایسا بھی تو پوچھو کیوں ہے یہ ساری دنیا میں کہیں بھی ادیب کیا تھی ہوتی چیز کہا انہوں نے کہ ممبر چھو قانون کتاب و قدت کے مطابق بنے گا میں نے عرض کیا تھا عیزہ نے من بڑا نازک مسئلہ بھی ہے آپ میں دیکھا کہ اس میں یہ کتنی بڑی نزاکت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے کوئی سن بھی سکتا ہے بار حال عزیزہ میں من میں تو زندگی کے آخری دور میں پہنچ رہا ہوں جس بات کو قرآن کی روح سے حق سمجھتا ہوں حق کہتا چلا آ رہا ہوں بار بار پواؤں گا اس کا نہ پوا گو بالکل براہ نہ کہنا چاہیے میں نے یہ بات کہی اور اسی طرح سے اس کی تسلی کر کے یہ کہا کہ یاد رکھو اس طرح سے اسلامی مملکت نہیں کام ہو سکتی کسی حسر کے بھی حکومت کو آپ کام کر لیں گے اسلامی نہیں ہو سکتی تاریخ آپ کی کاری شاہد ہے کہ اس کے ساتھ آپ کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکیں گے جو تمام مسلمان تمام فرقوں کے نزدیک مسلمہ طور پر اسلامی کہلا سکے یہ کتاب اللہ کی وسیع میں بن سکتا ہے اگر یہاں کے مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے مسلمان جینا ہے تو انہیں یہ کہنا ہوگا کہ اپنی اپنی فطرت کو الگ رکھ کر پرانے خالص کو اپنے لیے سند اور حجت قرار دے کر آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی سپاہ خود یہاں رد کی جائے گی جو تمام مسلمانوں کے اوپر یس طور کے اوپر لاگو ہوگی اسے اسلامی حل جو کہا جائے گا یوں اسلامی مملکت بن سکے گی ورنہ کوئی سر دیتی ہو دوسروں ان تین میں میجورٹی تو وہ تھی کہ خائد خائد جو بےچارے خود سے کھائے ہوئے تھے منس بالکل نیک نہیں ہوتی جو وہ کہتے تھے یہ لب ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا چلتے جیسا اس بیس بائیس تیئیس سال کے عرصے میں جو کچھ میرا شروع ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اللہ کا شکر ہے اس نے اتنی تحقیق بھی کہ میں اپنی اس آواز کو بلند کرتا جی کہ جو میں آؤ مجھے کہہ لو اس سے کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک یپس طور پہ اسلامی کہنا سکتے تو, تو ایسی نہیں بن سکتی اسلامی اسے آج نہیں کہہ سکتے جس میں ایک ہی قانون تمام مسلمانوں کی اوپر لاگی نہ ہو نہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اللہ کا احسان ہے حقیقت خود کے منوا دیتی ہے مان نہیں جاتی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہ جو اس مخالفت میں میرے سب سے آگے آگے تھے اور جنہوں نے اتنی شدت سے پروپیگنڈا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب سکامت دین کی سب سے بڑے اجارہ دار جماعت اسلامی کے امید تو یہ ڈبو لالا مادوی صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے تو کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں ہے جو مسلمانوں کے تمام سرکوں کے نزدیک متعلق سے کرا ہوتی کو منوا دیتی ہے نہیں ممکن شختی قوانین کے لیے تو پہلے ہی وہ کانسٹیٹیوشن میں رکھوا دیتے تھے کہ ہر سر کا شختی قوانین میں اپنی اپنی ستح کے مطابق عمل کر سکتا ہے فروغ یہ کی چلا جا رہے تھے اس ملک کو کہ کم از کم پبلک وارڈ تو کام ایسے بن سکیں گے رہے. کہ وہ تمام مسلمانوں کے اوپر جن کا اطلاع یقا طور پہ کیا جائے اور وہ اسے اسلامی مانے یہ تین منہ رکھی ہوئی تھی یہ سوال اب متعین طور کے سامنے لایا گیا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر اقتدار آ گیا ہم درخترے حکومت آ گیا تو ہم یہاں اسلامی نظام اسلامی قانون قائم کریں گے یہ سوال اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو کون سا قانون ہوگا انہیں کو کہنا پڑا یہ کہ اکثریت کا یہاں جو قانون یا فی کا ہے اردو ہے اس لیے یہاں وہ نافذ کی جائے گی انہیں جواب دلا کہ یہ کون سا اسلام ہے جس میں حق اور باطل کا معیار جو ہے اقلیت اور اقلیت ہے ان فنکروں کو کیا کریں گے آپ جو یہاں اقلیت کے اندر ہیں اور جو اس فکر حنفیس کو اسلامی مانتے نہیں ہیں آپ ان پر دل جب یہ قانون نافذ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اسے خدا اور رسون کی عقائد سمجھ کے مارو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بدھ پور میں نے جو کہا تھا لوگوں سے حکومت والوں سے کہا تھا جب یہ لڑکی جاتے تھے نا ان کی باتوں سے میں نے کہا تھا خدا کے لیے ایک بات میری مان دے چند دنوں کے لیے حکومت ان کو دے دے اور ان سے کہے کہ بھائی کوئی قانون نافذ کر دیجیے ایسا جسے سارے مسلمان سے مان لے میں نے کہا آپ دیکھیں گے چار دن میں ختم ہو جائیں گے آف اس میں ہیں. تو کراٹے کرا کسانی بچوں میں پڑا کر کے سنا کہ کیا بھجوت پلیغ علیہ السلام کے کسان میں مومن کے چٹی میں سوار ہو کے چلے گئے تو یہ جو کفار سے جنہوں نے ڈوبنا تھا انہوں نے یہ مٹکے خرید لیے اور وہ اپنے اپنے مٹکے کے سوارا اور وہ بھی بات چلا جا رہا حضرت نے یہ کہا کہ ایسا نیم لے کیا ہوگا یہ تو چلے جا رہے ہیں ان کا کوئی بات نہیں ہے ابھی آپ کو پتہ چلے گا تو نے اندھی چلا دی یہ مٹ کے دوسرے ساتھ ٹکرا دیے اس لیے چار دن کے لیے حکومت دے دیجئے ان کو مٹکوں کے سوار سونے دیجئے اور اس کے بعد خدا سے قانون کے عمل کی آندھی جو چلے گی آپ دیکھیے گا کیسے مٹ کے ٹوٹتے ہیں یہاں ہم نے رک نہیں لیا یہاں کی بات نہیں لیا لیکن اب ابیزان مکئن طور پر یہ سوال سامنے آ گیا بتاؤ کیا ہوگا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے آج ہی کہ اگر اس قسم کا تم قانون یہاں ناصر کو کرو گے تو ہمیں اپنے اور اس ملک کے مستقبل کے متعلق کسی اور راجیہ نگاہ سے سوچنا پڑے گا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا وقت ہو گیا تصویر آپ نے دیکھی ہو اس کتاب سے کسی مہینے کا تو یہ اس ہے کہ آ گیا اسٹال سے اس میں یہ ایک موضوع ہے پوری تفریح سے اس میں یہ بات کی گئی ہے اسلام مملکت کا خواب جو کے تعبیر سے پریشان ہو گیا یہ کے تعبیر سے پریشان گیا ہے مانگ اسے آپ دیکھ لیجیے گا میں کیا یہ رہا تھا تو پرانے ضریم کی روح سے اسلامی نظام اور اللہ رسول کی اطاعت کا صحیح مقصد یہ ہے اس کی کتاب جو آج کے ہاں مرکزی حیثیت رکھے فائنل اتھارٹی خود سنت دین نے اور مسلمان اس کے اتفاق کا سر جو ہے نفوی ابتصاد عملی اتفاق کر دیں کہ ہمارے لیے ہماری فکا یا قانون یا دین کے قوانین میں ہم اب یہ کتاب اس کو لے کے بیٹھے اپنی اپنی فکا اور روایات کو الگ رکھیں مل کے بیٹھے موجودہ زمانے کے تقاضے جو ہیں ان کو سامنے رکھیں ہمیں آخری خدا کی کتاب کو رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح یہ ایسا زیادہ قوانین نہیں دے سکتی کہ جو تمام مسلمانوں کے نزی یکساں پرانی ہو جائے اس ضابطے کو جو نافذ کریں گے اسے اسلامی حکومت کہا جائے گا اس ضابطے کی عقائد اس نظام کے سابق ہٹ کے اختراق کا اگر معاملہ ہے تو ریفر کیا جائے اس اسلامی حکومت کو جس کا مرکزی اتارٹی خدا کی کتاب ہو اور یہ کا قوانین نافذ کیا جائے یہ صنعت اور حجت اپنی جگہ غیر مت مدر ہے زمانے کے تقاضے بدلتے جائیں اس کے مطابق پھر میں ہم مشاورت سے اپنے بنائے ہوئے کسی یاتی قانون کے اندر تبدیل تبدیلی کرتے چلے جاؤ یہ ہے اسلام ابانے والے یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا حقیق اللہ و حقی الر ابل امر ملسون عقائد کرو اللہ رسول کی رسولت الصدم کے بعد یہ عقائد اسلامی مملکت کی مرکزی اتارٹی جسے بھی آپ تسلیم کر لیں بنا لیں اور وہ کتاب انداز کے مطابق فارم کو چلائے اور حکومت قائم کرے تو یہ عقائد اس کی ہو جائے گی اس کے جو ماتعت افسر ہوں گے وہ بھی ان قوانین کو نادد کریں گے ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوگا اپیل کی اٹلیٹ اتارٹی فائنل پھر وہی مرکزی اتارٹی ہوگی اور یہ جو فیصلہ دے گی وہ آپ کے ہاں آخری فیصلہ ہوگا یہ ہے عزیبان مان جو قرآن نے کہا کہ جب اب تم کے خاص اختلافی بات ہو تو وہاں ریکر کیا جاؤ تم تن تم تو مل رہا الاخر یہ سچ ہے اگر تم خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ ہے وہ طریق زندگی جو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا زیادہ تو خیر تم دیکھو گے کتنا اچھا کتنی بھلائی ہے تمہاری اس کے اندر کتنی بڑی چیز ہے آج اس امت کے باہمی سلاپ لکھنے عزیزہ نے من پوچھو نہیں اس قیمتوں پر رات مراکٹ سے لے جی ایک ہے. جی آخری اسی کے انڈونیشیا تک ایک بحری موباد ہے گزراس والی پوزیشن اس کی کہ زمین کے مرکز کے اندر یہ پی جاتی ہے یہ پوری کی پوری بیلٹ ہے ان میں اگر ایک مرکز کے اوپر رہنے کے اخلوط ہو ہوگا تم نے اختراقی معاملات کے لیے ایک فائنل خیر یہ مقرر کرنے آپ سوچیے تو صحیح دنیا کی کوئی کام بھی اس کام کے شخص دے سکتی ہے دنیا کو والے کا خیر ان کا آسن و, و تعینہ حیثیب بات کرانے کہیں مال کار کو دیکھو گے یہ کتنا چین میں زیادہ جتنے ہم دیکھتے ہیں ابھی کے میں آل کار ہوتا ہے یہ ایک قائم ہوا تھا یہی قائم ہوگا جب اور جہاں یہ قائم ہوگا اسی کو اسلامی نظام کہا جائے گا ویزان مانگ اسی کی عتایت ادا و رسو کی عتایت ہوگی اور یہی آسم و تابیلہ کی پرانی تکری آپ کے سامنے پیش کرے گا وقت ختم ہو گیا آیت ہم نے ایک ہی لیدا کرے کہ میں اس کی خوشی تجریف سے بھی کرتا ہوں اور جیل میں آگے گھروں میں نے ارد تھا کہ بڑی اہم چیز ہے بڑی نازک ملتی ہے نسخہ مافکر ہیں فسٹ کرسچن ہے بنیادی چیز ہے آپ کے یہاں اسلامی نظام کی جب بھی کسی نے کائم کرنا ہے جہاں بھی کسی نے کائم کرنا ہے اس پہ آنا پڑے گا لیکن دشواری اس میں یہی ہے کہ اس میں نہ تو سات نظام کی حکومت کے مزے رہتے ہیں نہ مذہبی پیشواست رہتی ہے نہ نظام سرمایہ داری رہتی ہے صاحب ضرب ترین تو ان تینوں کو مٹاتا ہے تو خدا کی حکومت قائم کرتا ہے دیکھیے یہ صحافت کس قوم اور کس خطۂ زمین کے ہاتھ میں آئے اس کے ساتھ میں آئے گی جو شرط اول القرآن نے جو کہ سورج کا اون پہ وزلہ ہر غیر خدا بندی اتارٹی سے انکار کرے گا تو پھر خدا کی اتارٹی کی طرف آئے گا جو ایسا کرے گی جو پہلے لاٹنے سے گزرے گی یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی نہیں کیوں اللہ وہ قوم اس نظام کو قائم کرے گی اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کو انسانیت کو یہ نظام قائم کرنا ہوگا اس کے معنی یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے راہو الب دین سندی ہر نظام حیات کے اندر یہ نظام قائم آگے رہے گا باہر جہاں بھی اس میں آنا ہے یہ کسی نہ قوم خاص سے مسترد ہے نہ کسی خاص مذہب کے اندر معذور ہے یہ تو ذکر العالمین ہے جو قوم بھی اس کو اپنا لے گی وہی قوم اسلامی پھیلائے گی رب بنا تفب المنا تنہنا کا ہمشمی زمین